الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرور من شرور أنفسنا من سيئات عمالنا من يعدل له فلا مبلل له ومن يبلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اماب <سؤال> فویم اللہ الرحمن جو ملائم فو بن سلیم نکل بل محسن بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھ لی میں فرمایا کیا ہے کیونکہ امریکہ میں وہ دن ہے جس دن آدمی کو نہ تو بیٹے کام آئیں گے نہ آدمی کو مال کام آئے گا آدمی کو فقط ایک چیز کام آئے گی وہ کیا چیز کام آئے گی وہ قلب سلیم بیماری سے پاک دل کلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل سکیم بیمار دل اور قلب سلیم بیماری سے پاک دل ہے دل جو بیمار نہ ہو جیسا بدن بیمار ہوتا ہے ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے دل کی بیماریاں ظاہری بھی ہیں جسمانی اور دل کی بیماریاں ہیں روحانی جس آدمی کی دل کی ایک رنگ بند ہو جائے اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے سوچنا اس کا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی میں زیادہ مزہ نہیں آتا دور اگر بند ہو جائے تو آدمی جو ہے پھر اس کو کھانے کا مزا لطف نہیں آتا ہے. تین لگے بند ہو جائے آدمی اس دواجی تعلقات سے بھی معذور ہونے لگتا ہے اور یہ اب ہارٹ اٹیک کے لیے تیار ہو جاتا ہے لوگ ہارٹ اٹیک ہو گیا آدمی مر گیا دل کو چار رگیں دو رگیں آتی ہیں ان کی چار رگیں مر جاتی ہیں فراغی دو رنگوں کی بنیادی چار رگیں ہوتی ہیں پاگن کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں لیکن بجاج طور پر اس کے بغیر بیان کریں گے کیا میں بیان عمر چھوٹے چھوٹے مزید میں بڑائی کیا کرتا آواز سی کھا رہی ہے اچھا چلے آواز سیکھا رہی کیونکہ آواز کر رہی دو رگیں آتی ہیں دل کو اس کے چار چار بن جاتی ہیں تلاقے کی بہت سی شاخیں بنتی ہیں لیکن بڑائی تو چار ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کبھی آگے سنو گے آم لوگ کہا کرتے ہیں کہ چار وال بند ہو گئے ہیں تو چار وال بند گئے تو چار رگیں ہوتی ہیں جی تین بند ہو جائے بعض پھر آدمی بالکل اس کا برا حال ہوتا ہے بس زندگی تو گزار رہا ہوتا ہے لیکن اس مذہب سن نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اس کا دل بیمار ہو گیا دل بیمار ہو گیا ہے ظاہری لحاظ سے بیمار ہو گیا ہے اس کو ظاہری بیماری لگی ہے اس کو خون لانے والی لگے جو ہیں ان میں بندش آئیے تو لہذا اس کے سارے بدن نے اثر لے لیا ہے افعال جو زندگی کے افعال تھے کھانا پینا سوچنا بولنا اور تعلقات سارے کے سارے کمزور ہو گئے ہیں اس میں کو کوئی مزہ نہیں آتا کھانے کا مزہ آنا اس کو بند ہو جاتا ہے وہ ایسے میں مزاق کی بات کرو کر ہنسی کی بات کرو کر اس کو غصہ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں میرے سامنے بولو ہی نہیں جی. کیوں اس کے دل کو جسمانی بیماری لگ گئی ہے اس جسمانی بیماری نے زندگی کے سارے افعال زندگی کے سارے کاموں کو بدمزہ کر دیا ہے تو ایسے ہی دل کو جس طرح غیر بیماری لگتی ہے دل کو روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں روحانی لحاظ سے بھی دل بیمار ہوتا ہے دل بیمار ہو جاتا ہے دل کے سب سے عظیم بیماری جو ہے وہ تو شرک کفر و شرک ہے نشرکل و ظلم پر وہ اسے ظلم عظیم کہا گیا کیونکہ شرک میں انسان جو ہے یہ اللہ سے کٹ کر غیر اللہ کا ہو جاتا ہے ایک عموماً آپ کو دولۂ تفسیر میں شرک سمجھاتے ہیں نا مختلف جگہوں پر دورہ تفصیر ہوتے شرک ہیں شرک سمجھاتے ہیں قبروں کا آگے نہ چکو اور اللہ کے غیر سے برادے نہ مانگو ہاں جی اور شرک جو ہے تو اصل عبادت نہ کرو اور شرک جو ہے تو شرک سے ذات شرخ سے بات شرک سے, سے, سے عبادت نہ کرو ہاں جی ایک, اور ایک اللہ ہے کہ دو مانو یہ ذات میں شرک ہو گیا عبادت ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے سجدہ نہ کرو اللہ کے علاوہ اور کسی کی مدد نہ مانو ہاں اور شرف شفات جو ہے اللہ جو ہے وہ بیمار اللہ بیمار کرتا ہے اللہ شفا دیتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ بیٹھا دیتا ہے اللہ بیٹھکیاں دیتا ہے کسی کو چاہے بیٹھا دے کسی کو چاہے کے دے کسی کو چاہے ملے دے کسی کو چاہے باندھ کر دے کسی کو چاہے بالکل اولاد نہ دے یہ صفات اللہ کی ہے کسی اور اللہ کے غیر کی نہیں ہے اس تو بڑا چکتا ہوتا رہتا ہے آپ ذلائی تفصیل عموماً طلبا مدرسون ہے جگہ جگہ ہیں صوبیہ کی توحید فخت یہ نہیں ہے یہ بہت ضروری توحید ہے جو میں نے بیان کی یہ توحید ظاہری ہے یہ توحید ظاہری ہے بہت ضروری ہے لیکن یہ توحید ظاہری ہے یہ توحید توحید معلوماتی ہے یہ توحید توحید معلوماتی ہے آپ کو بات معلوم ہوئی یا آپ نے اس کیا صوبیہ کی توحید وہ معلوماتی نہیں ہے وہ تحصیلی ہے اس کو قلب میں حاصل کیا جاتا ہے قلب سے اللہ کی محبت قلب سے اللہ... قلب سے اللہ کے غیر کی محبت قلب سے اللہ کے غیر کا خوف قلب سے اللہ کے غیر کی حیبت اور اللہ کے غیر سے کام کے بننے بگڑنے کے یقین اس کو خارج کرنا ہوتا ہے کسی چوکی سے کسی نے پوچھا کہ صوفیہ کی توحید کیا ہے سکا تو شہر کے منہ میں جا رہا ہو اس وقت بھی تجھے سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کا خوف نہ ہو یہ بات ہو کہ اب بھی جو ہے تو میری زندگی کو لینے والا اللہ ہے یہ شہر نہیں ہے یہ میری زندگی کو لے نہیں سکتا ہے کل پر یہ حالت رہی ہو پہلے تصور کی توحید یہ ہے وہ میں گیا وہ سبق لے لے یہ کی طرف سب سے کٹ کٹا کر سب سے چٹ چٹا کر تو صاحب یہ تعلق غیر اللہ کا ختم ہو میرا ایک پڑوسی تھا وہ ڈہریا ہوتا تھا ڈہریا پروفیسر تھا میرا پڑوسی تھا بزرگوں نے کہا ہوا تھا کہ خدمت وغیرہ کیا کرو ہو سکتا ہے اللہ کے دل کو نرم کر دے تو ہماری خدمت سے بڑا خوش تھا اس نے ہمارے گھر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کی طرح چلا گیا ہمارا احتکاب ہو رہا تھا میں احتکاب پر گیا سے میں آیا. تو یہ آدمی تھا بڑا دانشدار بڑا سمجھدار اگر کلاس پر پروفیسر آدمی تھا تو یہ اپنی زہریت کی مجھے طریقے طریقے سے دعوت دیا کرتا تھا زہریت کی دعوت دیا کرتا تھا اس سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں اس راستے پر تو آدمی ہر کسی سے کٹ کٹا جاتا ہے ہر کسی سے کٹ کٹا جاتا ہے میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اس راستے پر چلنے سے آدمی ہر کسی سے کٹ کٹا جاتا ہے درجی کو جب کپڑا دیتے ہیں اتنا خوبصورت پھولوں والا کپڑا پھولدار کپڑا اس کو دیتے ہیں کاٹ چاند کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر پھینک دیتے ہیں سب کو کاٹ کوٹ کر پھینک دیتے ہیں کاٹنے کے بعد پھر اس کو گانٹتا ہے سلائی کرتا ہے جب کاٹنے کے بعد گاٹتا ہے پھر جب بدن پر آتا ہے تو پھر اس کو بدن میں کپڑے میں بدن کا حسن نظر آتا ہے اور بدن میں کپڑے کا حسن نظر آتا ہے فخت میں نے کہا یہ طریقہ ایسا ہے یہ کاٹتا ہے اللہ کا تعلق سب سے کاٹتا ہے اللہ کا تعلق سب سے کاٹتا ہے سب سے کاٹنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے احکامات کی روشنی میں جڑو کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی روشنی میں جوڑتا ہے لوگوں ماں باپ سے جوڑتا ہے اولاد سے جوڑتا ہے اور سے جوڑتا ہے بڑے سے جوڑتا ہے چھوٹے سے جوڑتے ہیں ریا بادشاہ کو ریا سے جوڑتا ہے ریا کو بادشاہ سے جوڑتا ہے افسر کو ماتیا سے جوڑتا ہے ماتے سے جوڑتا ہے مزدور کو بالک سے جوڑتا ہے مالک کو مزدور سے جوڑتا ہے اور وہ جوڑنا پھر بہت ہی معیاری ہے وہ جڑنا بہت ہی معیاری ہے وہ جڑنا پھر نفس،, نفس کے مزے کے لیے نہیں ہے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے وہ فقط روزہ لائی کے لیے وہ بہت ہی معیاری ہے تو لہذا یہ کٹ کٹا جو ہے یہ چھٹ چھٹا جو ہے یہ کاٹنا اس گٹنے کے لیے ہے یہ کاٹنا جو ہے یہ اس گاٹنے کے لیے ہے اور وہ بہت ہی معیاری ہے تو سر جگہ لیا اس نے جو پروار کیا تھا اس پر دس گروز پر وار کیا تھا اس نے بیس کر گرو کا وار کر دیا صبح اللہ اس طرح ایک دہری نے کہاں خدا کہاں آخر کہاں خدا کہاں ہے آخرت اور دلی اللہ عالم کی جو باتیں ہیں سبحان اللہ جن کو جب حضور نے علم کا دروازہ فرمایا علم کا دروازہ فرمایا کا نام مجینہ والدین باب ہوا میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے تو ان کا استعدال بھی بہ رہی سبحان اللہ تو نے کہا بھائی میرے اگر خدا اور آخرت نہیں ہے اگر خدا اور آخرت نہیں ہے تو مجھے کیا نقصان ہے میں یہ کہ انتہائی معیاری انتہائی والا زندگی اسلامی زندگی انتہائی معیاری انتہائی والا زندگی گزارنے کو بتائی ہوئی ہے اگر خدا نہ خدا اور آخرت نہیں مجھے کیا نقصان ہے میں تک بہت تعلی بہت کامیاب زندگی گزار رہا ہوں مجھے تو اس کچھ اور خدا آخرت ہے اور خدا طالا ہے ان ہے وہ اور اس کے آگے جب تمہارا اور میرا جانا ہوا اور میں اس کو مان رہا ہوں تو اس کو مان تو تباہ تباہی ہو گیا خدا صاحب کو خدا نہیں مجھے تو کوئی رخا بھی اگر ہے تو تو بھائی ہو گیا میں تو یونیورسٹی میں رہتا ہوں ہمارے پروفیسر صاحبان طلبا اخلی سائنسی ذہن ہوتا ہے استدادی ذہن ہوتا ہے بھائی سوال بُال کرتے رہتے ہیں کس قسم کے سوال کرتے ہیں تو کس قسم کے جواب جو اس وقت مڈالے میں دیا کرتے ہوں گا دیکھے دیکھے میرے بھائی قرآن پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم یا علیہ مثلاط اسلام نے اور اللہ الزال نے شفقت اور رحمت کے تحت دلائل دیے ہیں ورنہ دلائل دینا ہم جال ہے کے ذمہ نہیں تو دلائل دیں ندی کو کہتے ہی نبی ہے اور اس کے ذمہ خبر پہنچانے ہیں. اٹک کا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا اوپر تو ریل گزرتی ہے نیچے سے بس گزرتی ہے اب تو ختم ہو گیا ریل والا ریل. اٹک کا پل اور ریل نے پر گزرنا ہے ریل چل پڑی ہے نوشہ سے بھی اور پل ٹوٹ گیا ایک آدمی سفر کے مارے محبت کے مارے کرکائی کے مارے دوڑا اور دوڑ کر اسے جانجرا کے بعد جا کر لوگوں کا کسن ہے اس نے کہا اے ریل والو اے ریل آگے پل ٹوٹا ہوا ہے پل ٹوٹا ہوا ہے اور سے کہا کہ اس نے کہا مجھے سبوت دو مجھے سابت کر کے دو میں آپ کی بات کو کیسے مانوں کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ صحیح بات ہی نہیں کرتا تو کہے گا السلام علیکم میرے میں خبر پہنچانی تھی آپ مانے اعتبار کی مرضی ہے نہ مانے اعتبار کی مرضی جب آپ ریل وہاں پر جائے گی تو وہ بات آپ کو خود ثابت کر کے بتا دیجیے سلجھا دیتی جب ریل دھلام سے گرے گی تو ساری بات ثابت ہو جائے گی لیکن اس وقت پھر وقت نہیں ہوگا بچاؤ کا حفاظت کا وقت نہیں ہوگا ہمارے مولانا پلپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ انسانو انہتر میں آج انتالیس سال پہلے تشریف لائے پاکستان میں پہلی مرتبہ کراچی میں تین دنوں نے قیام کرنا تھا ہم پشاور سے گئے غیر ملاقات کے لیے کے بیان سننے کے لیے گئے ان دنوں میں پاکستان پر دہریت کا بڑا زور تھا اور دہریت کی دعوت کافر پلا رہے تھے اور انہتر ستر اکہتر میں کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو دہری ملک بنا دیں گے تو اگر ملا پالمپوری صاحب ایک تو ان کی جبانی ہے ان کی آواز اور اس کی آواز کی مٹھاس ان کے پھر بلائے کیا ایسا بیان کرتے کہ آدمی گوشت واس چھوڑ رہے میں آپ لوگوں نے جن صاحب کے بیان سنے ہیں بڑے آپ حیران ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کی جوانی کے بیان سنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ آپ پہنچ سکتے ارا نیا عجیب دھاریہ کے طور میں بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب مثالیں انہوں نے کہا کہ ملکی پکڑنے کے لیے شکاری کنڈے میں ڈالتا ہے گوشت کا ٹکڑا ڈالتا ہے یا قیلا ڈالتا ہے یا کچھ روٹی کا ٹکڑا ڈال کے پھینکتا ہے گیا اور بوڑھی بچی جو ہے وہ چل نہیں سکتی بےچاری لیکن وہ آتی ہے سب کو کہ دیکھو یہ کنڈی ہے یہ آپ کو گوش کا ٹکڑا گوشت کی بوٹی نظر آتی ہے گوشت کی بوٹی پر جب تم منہ مارو گی اس کے پیچھے کنڈا ہے کنڈا تمہارے حلق میں پھنس جائے گا پھر شکاری تمہیں باہر کھینچے گا پانی سے جب باہر نکالے گا تم ٹرمپ ٹرپ کر مر جاؤ گی سری رہے گا تمہارے ٹکڑے کرے گا ٹکڑا ٹکڑا کر کے تمہیں سوے پر تلے گا اور چلنے کے بعد جو ہے بچے سارے مل کر کھائیں گے اور تمہاری ہڈیوں کو بلی کانٹوں جا کے پھینک دیے گئے ساری مچھلیاں کہتی ہیں کہ یہ سب بوڑھی ہو گئی ہے آ کر خود کاری کرتی है ہمیں کھانی دیتی نہیں ہے کہاں شکاری کہاں چھری کہاں ہے آگ کہاں توا, توا، کہ کھولتا ہوا تیل کہاں بلی کہاں کتا یہ صحیح کہہ رہی ہوں ایک بیچ میں بڑی سمجھدار میں تحقیق کرتی ہوں وہ ادھر دوڑتی ہے پانی نظر ادھر دوڑتی ہے آ کر سب کو کہتی ہے سب باتیں جھوٹ ہیں میں وہ دوڑی بہت دور تک دوڑی میں نے نہ کوئی شکاری دیکھا میں نہ کوئی توا دیکھا نہ کوئی چھری دیکھی نہ کوئی کانٹا بھی نہیں دیکھا ہے ایسے ہی کہہ رہی تو آ کر اس پر مارتی ہیں جو منہ مارتی تو منہ مارنے کی دیر ہوتی ہے جو باتیں بتائی ہوئی تھی نظر نہیں آج ساری وجود میں آ جاتی پہلے منہ مارتے سے کانٹا پھٹ تھوڑا دوسری طرف رسی کو باہر کھینچا سنڈولی کو باہر کھینچا تیسرے نمبر پر ہو جائے گری یہاں پر لڑتی ساری باتیں وجود میں آ گئیں. تو سمجھدار بچتی کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ پانی کے اندر تو نہیں ہے تو باہر نکلنے کے بعد اگر وہ <تصفح> تو اندر نہیں ہے نا اس جگہ نظر نہیں آ رہی وہ چیز میں وہ تو یاد ہے باہر نکلنے کے بعد جب آج امل ہو جاتا ہے پھر باقی ساری چیز وجود میں آتی ہے لہذا ایک مسائل بیان کی پھر دوسری مثال انہوں بیان کی. کہ جو ہے وہ کھاتا ہے لوگوں کی کتابیں بچوں کے کاٹ دیتا ہے ہوم ورک کی کاپیاں کاٹ دیتا ہے نوٹ کاٹ دیتا ہے اور دونوں کے کپڑے کاٹ دیتا ہے سب لوگ آیا ہوا تھا پنجرا لے کر آتے ہیں پنجرے میں اس کے لیے چپڑی روٹی لگاتے ہیں اور سناتا ہے کہتے ہیں تو آج آوادار مکان ہے اتنا اچھا بنگلہ بنا ہوا ہے آوادار مکان ہے اور اس کے اندر جو چپڑی ہوئی روٹی ہے آج تو مزے ہی مزے ہیں سارے زندگی کا سارا حاصل ہو رہا ہے اور تو سمجھانے والا کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے پیچھے جو کھڑے بچے وہ جو بڑے بڑے سوئے لے کر کھڑے ہوئے ہیں سب سر کا درازہ بند ہو جائے گا تمہیں باہر نکالیں گے تمہیں سوئے ماریں گے تو مطلب ڈر سے سوچ لوگے وہ باہر خود اٹھ لیں گے یہاں تک تمہاری موت ہو جائے گی تمہیں نکال کر باہر پھینکیں گے بلی جا گئے تمہیں کھا جائے گی وہ کہتے ہیں کہاں سوئے کہاں ہیں لوگ اور کہاں بلی کچھ بھی نہیں ہے سب جھوٹ بول رہے ہیں روٹی رو رو رو رو رو رو رو رو پر منہ مارتا ہے اور کھاد پیزا بند ہو جاتا ہے ساری باتیں وجود میں آ جاتی ہیں کیونکہ نتیجہ تو عمل کے بعد وجود میں آتا ہے عمل سے پہلے تو وجود میں نہیں آتا ہے سبحان اللہ عزیز وہ پہلے پوری صاحب جوش میں فرماتے تھے وہ مچھلی کو نظر آئی بوٹی چوہے کو نظر آئی روٹی اور سوئ نظر آئی کوٹی تم نے حرام کمایا اور کوٹھی بنائی اس کو بوٹی نظر آئی مچھلی کو بوٹی نظر آئی چوہے کو روٹی نظر آئی مجھے کوٹھی گزرائی اور انجام پھر کے وجود میں آ جاتا یہ بزرگوں کی باتیں یاد آ گئی ہم تو کوئی لے لیا نہیں ہے کی ایک بات پھر انہیں کہیں بات سنائی ہے یہ انتالیس سال پہلے کم جان سنا ہوا انہیں یاد آ گیا سنیں میرے بھائی ڈال چل رہا ہو سمندر میں اور اس میں ایک جہاز کا کپتان ہوتا ہے اس کے پاس مشینیں ہوتی ہیں دور دور سمندر کو دیکھتا ہے چاروں طرف کے آلات کو دیکھتا ہے اور اس نے اعلان کیا کہ جہاز سے دو سو میل دور ایک طوفان ہے اور وہ طوفان ہماری طرف چل پڑا ہے ہمارے جہاز کی رفتار رفت کھل جائے وہ تیس میل فی گھنٹہ ہے اور طوفان کی رفتار دو سو میل فی گھنٹہ ہے اب پیچھے مڑتے ہیں تب بھی اس سے بچ نہیں سکتے ہیں آگے جاتے ہیں تب اس سے بچ نہیں سکتے ہیں اور وہ طوفان ہماری طرف آ ہے لہذا تم سارے کے سارے اپنی جو ہے وہ زندگی بچانے والی پیٹیاں ہوتی ہے وہ باندھ جس میں ہا بھرتے ہیں اور چھوٹی کشتیوں کو معلوم کر لو اور اپنے اپنے گروپ بنا لو گرو بنا لو تھوڑا بہت کھانا ساری چیزیں پانی سب کا بندوبست کر لو چاہوں کہ دو گھنٹے بعد طوفان ہم پر آنے والا ہے پسند نہیں کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہ اس میں جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اس لائن کا باہر جو یہ کہ رہا ہے ہونے اور کچھ لوگ, لوگ ہمیں ہم, ہم, ہم, ہم, کیا مشین ہم, میں دکھائے نا ہم کو ثابت کر کے دے دوں مشین میں نے پڑی ہوئی ہے اس کو میں دیکھ کر جان سکتا ہوں تم نہیں پال سکتے ہو کہ کیسا دیکھنے کتنی رفتار ہوتی ہے کیسا بادل کتنی رفتار ہوتی ہے کتنی اونچی دہر کتنی رفتار ہو میں نے پڑا میرے والے میں تمہیں میری بات ماننی پڑے گی جو اس کی بات کو مان لیں اور ماننے کے بعد تیاری کر لیں یہ تو دو گھنٹے بعد آنے کے طوفان سے بچ جائیں گے اور جو اور ہمیں خود دکھائے ہم تب مانیں گے جب ہمارے دل تک تسلی ہو جائے گی جب ہمارا دل مان لے گا تب ہم مانیں گے تو یہ جو ہے آخر سفان سے دباؤ بڑا جوش مرنے کا دیکھو ہر لائن کا ایک مائر ہوتا ہے ماہر جو بات کہہ دیتا ہے اس کو بغیر ثبوت کے ماننا ہوتا ہے جو اس کو بغیر ثبوت کے مان لے تو اس مائر کے علم کے فوائد سارے حاضر کر لیتا ہے اس کی جان بچ جاتی ہے اس کو فوائد حاصل ہو جاتے ہیں اور جو نہ مانے وہ تباہی سمکنار ہو جاتا ہے اس تو مائر کا قصور نہیں ہوتا دیکھو آخرت کی اور روحانی کے ما... روحانیت کے اور آخر کے ماہرین جو ہے یہ امدیاد ہے مسلاط السلام ہیں وہ تو خبر دیکھ رہے دے, دے رہے ہیں اور اس خبر میں طرح اس بات کو بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہونے والے ہیں یہاں جس طرح کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا اس کو سارے نفاذ حاصل ہوتے ہیں تو خیر میرے بھائیوں میں آج عرض کر رہا تھا میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اہل فروغ کی توحید جو ہے وہ معلوماتی نہیں ہے وہ قلب کو اللہ کے غیر کے خوف خوف محبت اس کے عاصر سے خالی کرنا ہے اور یہ چیز ایک دو دن میں نہیں ہوتی یہ چیز جو ہے ایک دو دن میں نہیں ہوتی اس کے لیے میں کرنی سر اور میرے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ میں صف اول میں امام کے پیچھے تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا ہوں سف اول میں امام کے پیچھے تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا ہوں کہتے ہیں ایک دن مجھے دیر ہو گئی دیر ہو گئی تو آخری صاف میں پیچھے مجھے جگہ ملی اس دن میرا نفس خفت اور بیز تھی اور شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا بزرگ ہے نہ اول میں آیا نہ تقبر اللہ کے ساتھ آئے آخر میں کھڑا ہے تو مجھے پتا چلا کہ اتنے دنوں کا اتنے زمانے کا سفے اول میں کھڑا ہونا مال کی پیچھے کھڑا ہونا تقبر اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا وہ نفس کے اس حیثیت افزاد جان کی اس حیثیت بننے کے لیے بزرگی کی حیثیت بننے کے لیے تھا وہ پتا چلا وہ تو ایک کھوٹا عمل تھا جس میں کھو تھی آج بھی کھوٹ لگ رہا وہ میرے بھائی بڑے بڑے بڑے بڑے گہرے پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو اپنے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں الگ ہے تازہ تھا اور وہ تعلق جو حاصل ہونا ہے وہ کہاں حاصل ہوا اس میں کتنی بڑی کمی رہ رہی ہے کتنی اس میں کوٹائی رہ رہی ہے ایک بزرگ غالب جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات ہوئی وفات ہونے کے بعد خاص لوگوں نے خاص مدیموں نے رحض اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے انہیں عمل سے پوچھا گیا کہ جنید تو نے جو ہے تو کہ کیا لے کر آئے ہو سوچا کہ ہمارا کون سا عمل ہے جس کو پیش کرتے ہیں کچھ بھی نہیں چلیں ایک عمل یہ ہے کہ توحید ہے خالد توحید تھی اللہ کے لئے کیا تھا کہ توحید کہ کوشش کی ہوئی تھی لیکن یار اللہ میں توحید لے کر آیا ہوں نہیں بھائی سے بس کہ میں تو ہیل لے کر آیا ہوں تو لیا میں لکھوں نہ میں تو ہیل لے کر آیا ہوں تمہیں فرمایا کہ لے رہا لبن یاد کروں یا اللہ لہ رہا لبن کیا ہے کہ ایک رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا اور توں نے کہا تھا میں نے دودھ پیا اس سے درد ہوا ہے ہمارے گئے کہلا تو ہی دکھوتی اللہ کے مامیوں کے لیے ہم آدمیوں کے لئے کہنا کہ دودھ سے پیٹ میں درد ہو گیا یہ غیر کی بات نہیں ہے ناجائز بھی نہیں ہے اللہ خواست کے معاملے ہی خاص ہوتے ہیں تو اس بات پہ زبان سے ایسی بات نکلی کیا کہ دودھ جیسے پیٹ میں درد ہو درد, میں درد ہم نے کیا مسئلہ السلام کو پیٹ میں درد کی تکلیف ہوئی اللہ نے سوال کیا صاف لڑے پتے جاڑ کے کھاؤ جھاڑ کے کھائے شفاؤ گے پھر کا خیال ہوا کہ دوائی تو دو دو دو دو دو معلوم ہوئی ہوئی تھی کھا لیں کھایا چفا نہیں اللہ سے, سے سوال کیا تو پہلے جو سفا ہوئی تھی وہ تو ہمارے امر سے ہوئی تھی تو پتے کو جو امر چفا کر دیا گیا تھا اس سے چفا ہوئی تھی کہ ایک بزرگ بیمار پڑ گئے کے مریض نقاہ لے کر آئے حکیم کو دکھایا مشورہ کیا نسخہ لے کر آئے لے سلانے کے نیچے رکھو لو رکھ دیا اور بیماری بڑی پھر نا لکھ کر لے کر آئے رکھ لو پھر اور بیماری بڑی اور نخا لے کر آیا انہیں اس کو رکھ لو سلانے پھر اور بیماری چوتھا نسخہ جب لکھ کر آئے تو جو نسخہ بھی میں سے ہو پہلے آسن میں جب بھی آپ نخہ لا رہے ہوتے تھے سفا کابر مر نہیں آیا ہوا پہلے نخے پر نہیں ہوا تھا دوسرے پر نہیں ہوا تھا تیسرے پر چوتھا نخا جب آپ لائے سپا کا مر آ چکا تھا آپ جو بھی آپ لاتے شپا ہو رہی تھی تو میرے بھائی سپا تو امرے لائی ہے <تصفح> لائی ہے وہ بصورت تجلی نازل ہوتی ہے تجلی کہتے ہیں لہر آتی ہے جیسے بجلی کی لہر آتی ہے ایسا لہر ملیالات آسمانوں سے نازل ہوتی ہے زمین کی طرف آتی ہے تو جلدی شفا آ گئی اللہ نے تقسیم کرنا ایک ڈاکٹر ہے پورا لے صحیح اس کی سمجھ ہے ایسی کے کی لیبوریٹری ہے تحس بھی کر رہا ہے دعائی مریض کو دے رہا ہے شفا نہیں, نہیں کیونکہ سفا کے جلدی کی لہر اس طرف نہیں آئی دوسرا ہے وہ کرتا شفا ہو رہی ہے کیونکہ سفا کے جلدی کی لہر وہ آ ہے یہ شفا تقسیم کرنی ہے اتنے ڈاکٹروں کے ساتھوں تقسیم ہوتی ہے اتنے گیموں کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے اتنے والوں کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے دعا والوں کیسا تقسیم ہو گئی ہے یہ تقسیموں کا ہی تھا اور بزرگوں نے کہا جب آپ چوتھا نسخہ لائے تو شفا کا تو میں نے کہا جو دعائی دیا جانے بلّہ شفا بھائی ہم سبوں ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہر ضرب کے ساتھ یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ دل سے اللہ کا غیر نکلا جسے اللہ, اللہ اللہ کا تعلق اندر آیا ہر ضرب کے ساتھ اللہ اللہ اللہ نہ کوئی دینے والا ہے نہ کوئی ضرورت دینے والا ہے صفائی اللہ کے نہ کوئی شفا دینے والا ہے نہ کوئی بیماری دینے والا ہے نہ کوئی ضرورت دینے والا ہے نہ کوئی شہرت دینے والا ہے نہ کوئی عزت دینے والا ہے نہ کوئی ضلعت دینے والا ہے یہ ضربوں کا ذکر ان ضربوں میں یہ بات ہوتی ہے اس کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر کے نہ کوئی تاثر کوئی تاثیر فضالی عمال پر ہم فضلے ہمارے پڑھتے صاحب ہم لکھا ہے روزہ کہ ایک روزہ ظاہری ہے کھانا پینا کھائی سے رکھنا ایک روزہ جو ہے تو وہ ہے روحانی ہے تیری بھی بہت جھوٹ فریٹ اس سے بچے کل کا روزہ ہے پھر روح کا روزہ ہے پھر سر خاص کا روزہ ہے کیا سرو نیکلی بولی سرو میری تو میں سے پوچھنا ہے کل کیا لے جی؟ کے کتاب میں کل کرو روزہ کل کرو گا کیا ہے روح کا روزہ کیا ہے سر خاص روزہ کیا ہے لوگ بیان کر دیا کھانا پینا کھا سکتے ہیں روحانی لوگا جی بیان کر دیا چلو ہے جھوڑ سے جھوٹ سے فریق سے بچنا کل کرو کیا ہے روح کرو کیا ہے صرف خاص کرو تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں آپ کی دو تعلیم بنا دیگر جان بھائی دو تعلیم نا کہ بکور کے کہ یو و جماعت کے کہنا دو تعلیم بنا رہی تعلیمیں تین ہے تعلیم تین ہے ایک بچے کی تعلیم ہے ایک گھر کی تعلیم ہے ایک انفرادی تعلیم ہے اس کتاب کو لے کر تم پڑھ اور اس میں جو باتیں بیانی اس کی کیسی اپنے اوپر تاریخ کر جب اس میں جنم کے دور کرایا تو سمجھ کہ بعد میں جانم میں گر گیا میری دل کو آگ لگ گئی اس کیفیس کو ذرا محسوس کرتے عزل مولانا خود کتابوں کو اکیلے لے کر بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے اور پڑھ کر اس کتاب کے اندر جو کیفیت ہے اور سب کا حال اپنے اوپر تعریف فرماتے تھے اور ہمیں شروع میں بربہ نے تعلیم کے سے تھا تعلیم کے آداب میں فرمایا کرتے تھے یہ تعلیم جو ہے یہ معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے یہ قلب کے تاثر کے لیے ہے یہ جو ہے تعلیم یہ معلومات دوسرے بزرگوں نے کہا کہ اس طرح کہا کر معلومات کے اضافے کے لیے نہیں ہے اس طرح کاغڑوں فقط معلومات کے اضافے کے لیے نہیں ہے معلومات کے اضافے کے لیے بھی ہے وہ پوری تجربات ہے معلومات میں اضافہ ہونا پوری تجربات یہ کاگر یہ معلومات میں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کلب کے تاثر کے لیے ہے تو پھر بچارے کرتے تھے کہ ایک شادی رضی اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور, اور نے آئے پڑھنا شروع کی کون کیا نکلنے سے مال میں آئے تو انہوں نے پڑھنے شروع کی اور کوئی بار بار پڑھ رہے تھے بار بار پڑھ رہے تھے بار آخر کونے میں سے چیخ ہوئی آباد اس نے کب اس کو پڑھتا رہے گا پڑھنے سے تین جن تو مر گئے جد جہاں موجود تھے اس کی سے پڑھ رہے تھے صاحب کو جنہوں نے محسوس کیا کی جان نکل گئی جان نکل گئی ایک کیفیت ایک تاثر ہے اس تاثر میں ڈوب کر پڑ رہا ہے اس کاثرت پر بھی آ رہا ہے سارے ماحول پر آ رہا ہے اللہ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں گیا اور حضرت مولانا سینمدین رحمۃ اللہ علیہ جاری ذکر کر رہے تھے کہتے کہ مجھے وائرس بات پر ہوئی کہ وہ لا الا لا اللہ کر رہے ہیں تو ساری دیواریں ساتھ اور سارا چیزیں ساتھ اللہ کر دیو. تو وہ جو کیفیت جس کیفیت سے وہ کر رہے ہیں سارے ماحول پر کھا دیں گے اور سدین رحمد اللہ جن دیوبند کے بانی ہے یہ حجیم حجین رحمد اللہ حمد سے بیٹ ہوئے تو شروع میں کچھ عرصہ تنہائی میں یہ جاری نکل کو کرنا ضروری ہوتا ہے حضرت ناوزین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک خالی مکان تھا اس میں ہی جاری فکر کیا کرتے اور اس کا دروازہ باہر تالا لگا ہوتا تھا تو ایک چول والا دروازہ ہوتا ہے چول کو اٹھائیں تو کھل جاتا ہے پہلے زمانے میں ترخانہ گواتا تھا میں نہیں آتا نہیں آتا کہ اس کو اٹھا کر تو چول اٹھا کر حضرت ناوزی رحمۃ اللہ چلے جاتے تھے اور پھر چول کو اپنی پر رکھ باہر کو نظر تھا ایک آدمی کہتے میں وہاں سے گزرا اور وہاں پر جو ہے تو ذکر اور ذکر کی آواز آ رہی ہے اور ذکر کی آواز کے ساتھ ایسی آواز آ رہی ہے جب وہ اللہ, اللہ کہتے تو لا لا لا لہ اس طرح آواز ہو رہی ہے ذکر بھی بڑا عجیب ہے ذکر ہے اور ساتھ آواز بڑی ہے کہتے میں اندر چلا گیا درازہ اٹھا کر میں اندر چلا گیا تو دیکھا کہ مولانا کاسم اللہ نظیر رحمۃ اللہ جاری ذکر کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایک ناگ سانپ ہے جو فنڈ اس پر کھڑا کر دیتے ہیں نا لاگ کے پشتم کو کون سا سانپ کہتے ہیں پریور مہارانی پریور مہارانی جی. پچھاور کے پچھتن جی. اس کی کی کو کہتے ہیں چمچے مہارانی جی. چمچے مار مار کو جی. وہ فنڈ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے جی کہتے ہیں وہ سانپ آپ کے پاس کھڑا ہے اور جب آپ لا الہ کے ساتھ اللہ کہتے ہیں تو اللاہ کے ساتھ یہ سانپ بھی زمین پر ضرب لگا رہا ہے یہ زمین پر یہ تک کی جو آواز آ رہی ہے. ہے, ہے کاشمی میں مولانا مناظر خر گلا صاحب اس واقعے کو لکھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کو ذکر کیا کہ یہ تاثر فام پر آیا ہوا ہے اور شام جو ہے وہ سات کر رہا ہے بات کیا ہے تو کے بارے میں یادی بالو اول ماروئی وقت دودھان تو بول پڑتے تھے So, ان کے ساتھ او, او, اس کا حال فردوں پر تاریخی ہوتا تھا پہاڑوں پر تاریخی ہوتا تو یہ ذکر کی تاریخ ہے کرتا ہے تو اللہ کیا سوری جو آدمی چاند پر کہتے چاند پر گیا تو اس کی آواز سنی تھی کیا کہہ رہے تھے آزان کی آواز میں نے آواز سنی تھی اقبال نے کہا نا کہ یہ سال جو کبھی سردا ہے کبھی امروز نئی معلوم کے کہاں نئی معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے نظرتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا یہ آواز ساری زمین پر گونجتی ہے اور ساتوں آسمانوں پر گونجتی ہے اور ارچ والا کے پاس جا کر گونجتی ہے اور یہ کلمات عرشے مل کے گر تو کرتے ہیں. جس طرح شاید کی بکیوں کی بدمناہٹ ہوتی تجھے کیا اس کا تھا سر اللہ یہ آواز جہاں نہیں ہے یہ آواز عرش مل کے پاس جا کر گون رہی ہے عرشے مل کا طواف کر رہی ہے اور زیادہ گلزلار کے پاس چار تذکرہ ہو رہا ہے. تو اس ذکر کو اس کا سر کے انتظار کرنا ہو جی اللہ خیر ارض کیا کر رہے تھے جی بات کیا تھی جی اللہ منا طلب ایک دل کے روب تو پہلا پہلا تھوڑی سی بات ہم نے کی شک کی اور توحید کی بات کی ایک جو ہے تو توحید بیان کی مولوں والی یعنی اور ایک توحید بیان کی صوفیہ والی وہ ساتھی نہیں ہے معلوماتی نہیں ہے میرے بھائی تو کل کا تاثر کل کا تاثر آنا ہے اور وہ اس وقت لگتا ہے اور وقت لگتا ہے لگتا ہے یہاں تک کہ آخر میں دل میں بات جم جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے پکی ہو جاتی بعض توحید کا رکھ جائے پکا ہو جاتا ہے پھر یہ کسی سے متاثر نہیں یہ مولانا مد السلی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور مولانا صدیق صاحب برطونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا انہیں کے خلیفہ بنا دن پوری رحمۃ اللہ علیہ جی؟ دن پوری رحمۃ اللہ کے خلیفہ جو تھے وہ اضرت لہوری رحمۃ اللہ علیہ جی؟ لہوری رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہمارے خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے پاس میں رہ کر قابری طریقے پر ذکر کیا اللہ اللہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل نے وہ بات بٹھائی تو اس کے بعد میں کسی سے متاثر نہیں ہوا یہ ایک دفعہ اللہ اور آئے ہوئے تھے تو مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دی کہ میں دہلی جا رہا ہوں وہاں جمیت علمائی ہند کے جلسے میں شامل ہوں گا حضرت حمد... حضرت احمد اللہ احمد اللہ نے دس روپئے کرایے کے دیے اس زمانے میں لاہور سے تک کرایہ دس روپے ہوتا ہوگا اور ساتھ جو ہے تو اپنے بیٹے مولانا عبداللہ نور صاحب کو روانہ کیا کہ ان کو اب صاحب ابیب اللہ صاحب شاید بڑے سے ان کو روانہ کیا کہ ان کو پہنچا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب راستے پر چل رہے تو راستے آدمی نے سوال کیا سوال کیا تو حضرت نے کہا کہ ابد اللہ وہ دس روپے اس کو دے دوں میں تو یار دس ٹکٹ کے دیتی تھے اور وہ جو ہے تو کہتے ٹکٹ ہم کیسے خریدتے بھارت کے اتنا ہوتا تھا کہ میں آگے سے بول نہیں بھی نہیں سکا کہ ٹکٹ کے میں اس فقیر کو دے اب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں کہ ٹکٹ کس کا پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی فرق نہیں جا رہے جا رہے سیشن کے جب قریب پہنچے تو ادھر سے میں دوڑتا ہوا ہے آ اس نے ملا اس نے کہا تھا کہاں پہ جیب لے جا رہے ہیں میں تو دہلی جا رہا ہوں بس آدمی دوڑ کر گیا اور وہاں سے ٹکٹ خرید کر لایا کہا کہ میں کیا کروں میں تو فارغ نہیں ہوں مصروف نہیں ہوں ورنہ میں آپ کو دہلی پہنچا کر آتا آ گئی ٹکٹ آپ کے لیے ہماری طرف سے یہ چلے واقعہ یاد آ گیا بزرگوں کے بعد کے ہاتھ میں کیا سیر ہوتی ہے آپ کو لے کے بات دو واقعات واقعاتے میں سے میں آپ کو سنا دوں یاد آ گیا ایک واقعہ تو پہلا اس کو میں پہلے سناتا ہوں پھر دوسرے کو بعد میں سناؤں گا پہلا واقعہ اس طرح ہے کہ مولانا یوز بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں بیٹھا تھا تو سناب آ رہے ہیں کہ جی احمد علیہ الاہوری صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں اور کراچی کے جی بلال احمد کی زیاد کو جاتے ہیں ایک اتنا طلبا ہے کہ مجھے اندازہ میں نے خالی کر دیا پھر اساتذہ آنے لگ گئے انہوں نے کہا کہ ہم اجازت کے لیے جائے تو مجھے اندازہ اساتذہ بھی چلے گئے مفتی شفیع صاحب کا اصلاحی کہ علی صاحب آ رہے ہیں اور ہم ان کی ادارت کو جانا چاہتے ہیں آپ جائیں گے اب چاروں رہا سے مجھے اندازہ سارے مدرسہ خالی ہو کہتے میں چلا گیا برخدار آپ میری بات کو سنیں یہ دونوں برخدار آپ اس میں بات نہ کریں اگر میری بات کو سمجھتے تو آگے ہو کر سنیں نہیں سمجھتے تو پھر راستے جا سکتے ہیں کیونکہ مجھے ہر ایک آدمی کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے اور مجھے پھر سے خوف ہوتی ہے باپ توجہ نہیں ہوتا ہے, مجھے خوف کیا کیونکہ میں بڑی نشے کی بات بتا رہا ہوں بڑی نشے بڑے نشے تو صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی زیادہ کے لیے گیا اب کیا کرتے سارے لوگ چلے گئے تھے میں بھی گیا تو کہتے ہیں میں نے اضرت صاحب کو اللہ کیا میں نے گرت تھا میں آپ سے سوال کرنا بچاتا ہوں یہ آپ نے آج کیا تصرف کیا, کیا آپ نے تسرف تھا یا کیا بات تھی کہ ساری مخلوق آپ کی زیارت کو آ تصرف کہتے ہیں یا کہ وانی قوت ہوتی ہے نفس کی قوت ہوتی ہے تو آدمی ڈالتا ہے تو اگلے آدمی سارے اس سے متأثر ہو جاتے ہیں یہ ولایت نہیں ہوتی ہے یہ ولایت اور قرمت نہیں ہوتی ہے قوت ہوتی ہے کہ میں نے کہا تصرف کیا یا کیا کیا کہ ساری مخلوق آپ کی زیارت کو آ یہ کیا بات ہے سنیں کہ ملک صاحب اگر آپ پوچھنا سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ اس وجہ سے لوگ آ رہے ہیں کہ میں نے دن کا کام کرنے دن کے کام پر مووضہ نہیں دیا کہ دن کا کام کیا اس پر معاوضہ نہیں دیا بس کہتے مودی صاحب کہتے ہیں پھر میں آیا اور وہاں سے کر میں نے پیشار کو ٹیلی فون کیا کہ میری فلانی زمین جو اس کو بیچو اور مجھے پیسے بیچو جتنا عرصہ میں نے تنخواہ لی تھی مدرسے کی میں واپس کرو کہ واپس کی تنخواہ میں نے مدرسے کی اس کے بعد تنخواہ کے بغیر پڑھایا ہے اور پھر گیا چلے پہلے یوسف بنوری صاحب کی کے مکمل کر پھر باتیں تو یہ یوسف بنوری صاحب جو تھے بدر کی تنخواہ نہیں لیتے تھے اور سن ستر میں ان کی سن ستہتر میں ان کی افات ہوئی اور آخری سفر ان کے ہمارے اضرت صاحب کے پاس ہی تھا ہمیں ضرورت لینا سی فرمائی فرمایا حضرت صاحب سے فرما رہے تھے کہ اس سال گھر کا خرچہ چلا کر اپنے پیسوں پر کر, عمرہ کر کے حج کر کے میں نے چالیس ہزار روپئے خیرات کیے ہیں ذاتی آمدنی سے مدرسے کی تنخواہ نہیں لگتے گھر کا خرچہ چلایا ہے عمرہ کیا ہے حج کیا ہے اور چالیس ہزار روپئے خیرات کیے ہیں یہ سب ستہتر کا واقعہ ہے میری شادی سن اٹھہتر میں ہوئی ہے اور میں نے جو بیوی بی کے لیے زورات بنائے تھے وہ چھ سو روپئے تولہ سونا تھا ستہتر میں اگر پانچ سو اگر نہیں تو چھ سو تو تھا ہی نا یہ بٹہتر میں چھ سو تھا چالیس ہزار کے کتنے تولے سونا ہوا جی چھتر تولے سونا ہوا چھتر تولے کے بناؤ اب قیمت بناؤ آج کل چھتر تولے کی کتنی قیمت ہے سات لاکھ ساٹھ ہزار ہے دس ہزار ضرور دو سات لاکھ ساٹھ ہزار دوسرے دوسرے دس ہزار ضرور دو کتنے چودہ آ, یہ ہو گئے پندرہ لاکھ بیس ہزار آئے پندرہ لاکھ بیس ہزار آئے اور جو پچ ہزار جو بنتے ہیں پچ ہزار سے ضرب دو چھتر کو یعنی؟ کتنا بنا جی یعنی؟ یہ بن گئے آٹھ لاکھ بن گئے نا آٹھ لاکھ روپے خیرات کی ایک سال میں یعنی؟ اللہ والوں کے دل ہوتا ہے یعنی؟ یہ خیرات کیے ہیں کیونکہ جو بچا ہے وہ فکراک ہے گروہ ایسا ہوتا ہے جس کا مذہب یہ ہے کولے لاپ جو ضرور سے بچ گیا وہ اللہ کے رستے میں وہ اپنے بجلی رکھتا ہے اور رام سان پچہتر منٹ کی زیارت کے لیے خلاقی گئے تین کمرے کا مدرسے کا مکان تھا اور جس کمرے میں مہمانوں کو بٹھایا ہوا تھا کیونکہ خود عمر زیادہ تھی ٹیک کے بغیر بیٹھ نہیں دیتی ایک تک کیا رکھا ہوا تھا گھٹنوں میں درد ہوتا تھا اس ایک دری جانی ہوئی تھی تو فرما ہو اور باقی ہم جتنے ملنے کے لیے گئے ہوئے پھر خالی زمین پر دیوار سے ٹیگل لگا کر بیٹھے ہوئے نہ کوئی صوفہ ہے نہ کوئی قابین ہے نہ کوئی اپنے بھی اتنا ملنی اپنی ذات کے لیے اتنا ملنے ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یہ چیز ہو وہ چیز ہو خیر اب اس واقعے کے بعد حضرت لوری رحمتہ اللہ کے واقعی کی طرف صاحب آپ نے دین کا کام کیا معاوضہ نہیں معاوضہ کے واقعات میں آپ کو فرماتے ہیں تین دن کا حضرت کو فاقہ تھا تین دن کھانا نہیں تھا تین کا آج دن کا پھاقا ہے آدمی نے کہا جی نکاح پڑھنا ہے میرے بیٹے کا بیٹی کا نکاح پڑھنا ہے ٹانگے بٹھا کر لے کر گیا ان کے منتوں کا رواج نہیں تھا ٹانگے میں بٹھا کر لے کر گیا نکاح پڑھا کیونکہ اصول تھا جن کے کام پر معاوضہ نہیں لگا نکاح پڑھنے کے بعد آدمی کو کہا کہ بس میں واپس جا رہا ہوں وہ ایسے حالات ہو کہ کھانا نہیں ملے. ٹانگا جی نہیں سانگا نہیں آپ تین دن کا فاقا کیا واضح کہ ہیں چوبرجی سے چیرا والا باغ کی طرف کوئی کوئی چھ سات منٹ چار پانچ منٹ لگتا ہے چوبرجی سے میں چیراوالا باغ کی طرف پیکل چلا تین دن کا پھاقا گزارے کہ جی میں جی چل رہا ہوں اتنے مدد سے ٹانڈا آ رہا ٹانگے میں تین آدمی بیٹھے ایک ٹانگا چلا والا دو اور وہ تو ہے ایک آدمی ہندو کہتا ہے یہ ہے یہ ہے کانگا رک گیا کرا گئے ایک آدمی کہتا ہے یہ ہے کہ کیا بات ہے وہ آدمی کا دس تھا آدمی ہندو ہے کوئی آدمی اس کے پاس پچاس روپے چھوڑ کر گیا تھا اور وہ آدمی نہیں آیا ہے نہیں آیا تو ہندو کو خواب میں آیا ہے وہ آدمی آیا جو بھی آیا خواب میں آیا اس جگہ کھولیا بتایا کہ اس چکل کے بزرگ عالم ہے یہ یہ جی میرے پاس آیا آدمی اسے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے ایسی ان کی گاڑی ہے ایسی ان کی پکڑی ہے ایسا ان کا او ہے اور تو میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ بیان کر رہا ہے اس شکل و سورت بعد تو بولا مدد ڈاور صاحب تو چلو میں تم ان کے پاس لے جاتا ہوں اگر وہی وہ ہے تو ان کو کہہ والا باغ آئے تم نے کہا تو پھر برجی گئے ہوئے ہیں نکاح پڑ نکلے گئے ہیں تو ہم آراوالا باغ کی برجی کو آئے اور یہاں کیوں نے دیکھا تو نکاح کہ تو زمانے میرا خیال ہے جو ہے وہ دور ہے کہ اس میں مجھے سونا پچاس روپئے بھی یاد ہے مجھے خود یاد ہے سن ستاون میں سونا پچاس روپے تولت ہمارے ایک چیچے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں چھوٹا بچہ تھا تو اس نے وہ کہہ رہے تھے کہ دادی صاحب نے اس کی بیوی کے لیے گلے کی ایک چیز بنائی ہے کچھ ہار بنا ہے اور پچاس روپے میں سولہ سولہ سولہ کہتے ہیں وہاں پچاس روپے اس سے تھا بہت دیتا پچاس روپے دیتا تو اللہ کے لیے چھوڑے ہاں جی کہ جینی کام پر معاوضہ نہیں لیں گے اللہ نے غیب سے کیا اللہ اللہ اللہ من تق اللہ یا جل مکھرجا مجرک منحریف اللہ فضیب جس نے تقوی اختیار کیا اللہ ہر تنگ سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اللہ روزی بھاگ سے دے گا اس کے وہ گمان بھی نہیں ہے اللہ کی توحید ہوتی ہے یہ ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے قطر پانی کا نمبر سے پھر ہی میرے اللہ نے روزی کا بندوبست فرمایا میں کسی بات گراؤں گی روزی دوں خیر میرے بھائی دل کو اس توحید پر لانا ہے پھر دل کی دس بیماریاں یا علوم میں مام مزالی رحمۃ اللہ لکھتی ہیں کیبل راسر لادا ریا یہ سب بیماریاں ہوتی یامی کی بھی ہوتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں عالم کی بھی ہوتی ہیں بڑے کی بھی ہوتی ہیں چھوٹے کی بھی ہوتی ہیں لیڈر کی بھی ہوتی ہیں نہ لیڈر کی بھی ہوتی ہیں, بھی ہوتی ہیں، سب, سب اور کو دور کیے بغیر نہ تفسیر کا لم فائدہ دیتا ہے نہ عزیز کا فائدہ دیتا ہے نہ حج فائدہ دیتا ہے ادا ہو جاتا ہے اس کا میں انکار نہیں کرتا ادا ہوتا ہے ساری چیزیں ادا ہوتی ہیں لیکن قلب بھی کے جو ہیں امال قبول نہیں ٹھیک ہے نہیں قلب بھی سکیم کا عمال قبول نہیں ادا ہے ادائی کی سنکار نہیں ہے قبول نہیں یہ تفصیل مال حکران کو اٹھا کر دیکھیں ان اللہ یا مرکم انت اللہ مانا اللہ کرتا ہے کہ مانتے ہیں اہل لوگوں کے حوالے کا جس کا حق بنتا ہے اس کو وقت آگر نے ابیز سے کہ جو آدمی حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں میرٹ پر یہ یعنی فیصلہ نہ کرتا ہوں جس آدمی کا حق بنتا ہوں اس کو آگ نہ دیتا ہوں دوسرے کو حق دیتا ہوں تو میں اسی صاحب جو مار کھائی ہے نا اس وجہ سے کھائی ہے کہ اس کو, اس کو تیرا آدمی اس کو سمجھ نہیں رہا تھا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے اللہ امر کیا کیا ہوا ان اللہ, یامرکم انتو عدل اللہ لیا. تو اس کے حل کو دو گے مزید شفیع صاحب نے حدیث بھی کی وہاں کہ جو حاکم حق پر فیصلہ نہ کرتا ہو اے لاجز کو حق نہ دیکھتا ہو اہل کو دیتا ہوں رشوت پر سفارش کر دیتا ہو اس کا فرض واجب سمت کوئی عمل اللہ کے یہاں شبول نہیں کیونکہ اس کا دل کھوٹا ہے اس کا دل کھوٹا ہے ادائے عمل اور چیز ہے قبول عمل اور چیز ہے ٹھیک ہے نا اوہو مووضے کی بات نہیں ہے میرے بھائی اس کل کی گندگی کو دو سو سیاہ سے گزار کر پاک کیا جائے گا اس کے بغیر پاک نہیں ہوتی ہے مواقع معافے کو چھوڑو اگلی بات میں آپ سے کہوں جو پکار سے میں نے سنی ہوئی ہے کہ ارفات کے میدان میں اگر آدمی کھڑا ہوتا ہے عرفات کے میدان سے آدمی کھڑا ہوتا ہے کیا ہوا گناہ ماف ہوتا ہے قلب کی کھوف نہیں دلتی ہے کھوٹا دل نہیں دلتا عرفات میں ہاں؟ نا نہ تو اس بار کو دیکھ پانچ دن تو آدمی بال نہیں ہٹا سکتا نا یہ پانچ گن داڑی نہیں مڑا سکتا ہاں اور عرفات کے میدان سے نکلتے اس کو مڑاتے ہاں؟ کیا مطلب ہے جس کے دل کا کھوڑ دور نہیں ہوا ارفات لے کر کھوڑ جی؟ کو لے کیوں کہ ارفات کے اثرات میں سے کھوڑ کا دل... دلنا نہیں ہے کیے ہوئے گناہ کا معاف ہونا اس کھوڑ کو لے کر جاتا ہے لے کر آتا ہے آتے با اس کے لیے تو رگڑا رگڑی ہے بیعت سلاسل تو ہے ایسی کے میں میں ایک دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک آدمی جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ہونے کے لیے آیا انہوں نے کہا کون نے کہا میں ملک و تجار ہوں یعنی بغداد شہر کا جو تاگروں کی وہ ہے یونین کا میں صدر ہوں کہ اچھا, اچھا اچھا اتنے میں ایک آدمی, آدمی آ کروں کا ٹوکرا اس میں لا رکھا اب جو آدمی بیت ہونے کے لیے آتا ہے تو اللہ والے تو صرف ہماری طرف سے نہیں آتے کہ نفری زیادہ کریں تو بیٹ کرتے ہیں آدمی کو بنانے کے لیے سا کرنے کے لیے تم نے کہا آدمی آیا ہے اس میں بیٹ ہونا چاہتا ہے تو پہلے قدم پر سکھلا شروع کرنی انہوں نے دیکھا جلد جو ہے تو کل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس سے سے انہوں نے کہا ٹوکرا سر پر اٹھا کر لے کر جاؤ اور جس بازار میں تمہاری دکان تم کھجرو جس بازار کے بیٹھو اور وہاں پر آواز لگاؤ چارنے پاؤ چارنے پاؤ پھیری لگا کر یہ بیٹھ کر آ جاؤ اس سے لوگ اکبر میں اور یہ کام کروں انہوں نے کہ اللہ اکبر کا لفظ کہا لیکن اس لیے کہا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور میں یہ کام کروں تمہیں اللہ اکبر کو بطور کلمہ کفر کے کہا کہ میں بڑا ہوں تمہیں اللہ اکبر کو بطور کلمہ کفر کے کہا کہ میں بڑا ہوں وہ بات کہ جب کیبر کل میں پڑا ہوا ہو تو اس کی نماز ادا ہو گئی حاجت کا ہو گیا اس کے جو فائدہ سنوانے وہ سو نہیں ہوئے ہیں میرے بھائی کیوں, کو تو کھوڑے کل کھوڑے کل والا عمل جو ہے یہ تو ایک, ایک زیور لے کر آتا ہے وہ بھی چمک رہا ہے چمک رہا ہے خراب کہتا ہے کہ یہ جو ہے تو کو میں لوں گا بیس ہزار میں تولا لوں گا او اس کو میں دو ہزار بھی تولاؤں گی تو کہتے وہ کیا بات ہے وہ کہتے اس پر سونے کا پانی صرف ہے اور اس میں تو اسی فیصد سونا ہے اور بیس فیصد میں ٹانکا ہے اچھا آپ کیسے کہتے ہیں کہتے فصل پتھرا تو کے پاس تو رگڑتا ہے میں دیکھو اس میں جو دس زرے آئے ہیں اس میں سے آٹھ ہیں وہ در چمک کر سرخی کا اثر دیتے ہیں یہ سونا ہے اور اس دو جو ہیں وہ زر چمک کر سرخی کا اثر نہیں دیتے ہیں وہ تانبا ہے تو آٹھ ایسے اس میں جو سونا ہے دو ایسے تانبا ہے اور دوسرے کو رگڑ کے دیکھو یہ اس کا پانی ہٹ گیا اب آگے دیکھو کوئی ذرا ہی نہیں میرے بھائی اخبار ناراض نہ نا ہوں میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ میں مدرسہ چلاؤں میں مجھ سے اللہ کا اللہ کا دین میرا محتاج ہے میں مدرسہ چلاؤں میں پارٹی چلاؤں میں الیکشن کروں اور میں جو ہے دن کی اللہ میرا محتاج نہیں ہے مجھے سترانا چاہتا ہے اگر میں نے اس کو کھوٹے دل کے ساتھ کیا نہ اللہ کی ہاں نہ میری قیمت ہے نہ کی ہے اور نہ دین اللہ کے کی میرا محتاج ہے کہ میں پارٹی بناؤں گا تو اللہ کے دن کی خدمت ہوگی میں مدرسہ بناؤں گا تو اللہ کے دین کی خدمت ہوگی میں کتاب لکھوں گا تو اللہ کے دین کی خدمت ہوگی جی میں خرچہ بناؤں گا تو اللہ کے دین کی خدمت ہوگی میرا بھائی اللہ کسی کا محتاج تمہارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے بلڈنگ لے کہا کہ میں نے کہا مدرسے پتا دعا کر مدرسے خواہشہ ما کے فکر کروایا مدرسے فکر کروا پہلے اپنی جان کی فکر کرو تمہارا کیا ہوگا مدرسہ اس مدرسہ بنانے سے آیا تمہارا بھی کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا مجھ اللہ کی رضا کچھ آ کر زندگی بنے گی کہ نہیں بنے گی بھائی وہ یہ ہے کہ تمہیں گوئم مسلمانم بلرزم کدانم وشکلا نہیں تھا تمہیں گوئم مسلمان بلرزم کدانم جب میں مسلمان سے میں ہوں کیونکہ لا اللہ کی مشکلات میں جانتا اللہ اور بڑی کوششوں کے بعد بڑی اصلاح کے بعد پھر گئے تو پھر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے بزرگوں کے بعد اپنے حالات کو ساری مجھے ساری مجے. یہ خوف و ہاس لگا ہی رہے گا لگا ہی رہے گا یہاں تک کہ وابس رب کا حتہ یا سکل یقین رب کی یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے اور آدمی اپنے آپ کو کامیاب صحیح طور پر اللہ کے دربار اللہ کا ضرورت ہے میرے بھائی اب جو ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں سنا دوں اپنے سلسلے کاضل فلی سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کازل علی مفتی سلمان نبی اللہ علیہ اپنے دور میں اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اس وقت دنیا اسلام میں یا مفتی فلسطین کا نام تھا اور یا فری اسلمان نبوی کا نام تھا اور سعودیوں کا وہ وا ہوتا تھا جس وقت یہ ابردی میں سعود کی تخلیفی ہو رہی تھی نا اس وقت ہندوستان سے جو گرو بنایا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے سی سلمان نبی رحمت اللہ کی قیادت کر رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت اور کتنی کتابیں لکھی ہوئی اور ای گر کسی جگہ کے مشیر کسی جگہ کے کاغل کسی جگہ کے کیا کسی جگہ کے کیا اور عالمی سطح پر اداروں کے میں متوارے مشیر کے جاتے تھے اس لیے پھر مجھے آخری زندگی میں طلب ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے تو کچھ کروں نہ یعنی اس باغ نے گا ڈالی تو اس باغ حضرت مولانا شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے خیال ہوا کون سے بیت ہوتا بیت ہونے کے لیے گیا تم نے کہا میں آپ کو بیت سب کروں گا سیرت نبی میں ایک شادی کی روایت پر آپ سے اعتراض ہوا ہے اس پر آپ توبہ صاحب نا... ہوں گے اور توبہ اپنے توبہ نامے کو تو اخبار میں شائع کریں گے تو پھر جو ہے تو میں صبح بیت کروں گا راہ کو پتہ ہے کہ مولوی کے لیے سب سے مشکل کیا بات ہوتی ہے ہار ماننا اپنی غلطی کو تسلیم کرنی اس جگہ نہ پتا چلتا ہے اسے گو فنان دکاندار نے آج پچاس ہزار روپئے کمایا کہتے ہیں مال سچے مال کیا دل میں کوئی قیمت ہی نہیں یہ فلاں نے فنان نے اچھی تک خرید کی اچھا درخت کا اندر اس کا دل ہے نا وہ بیا ہے۔ کی اس بار پتا چلتا ہے کہ برندر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہتے میں آیا میں نے اس کو چھیا کیا اخبار میں چایا کیا اور اخبار میں شائع کرنے کے بعد اور اسے نبی کے دباچے نے ابھی بھی ہوئے کہ فلان جگہ پاس گیا تو مجھ سے کوتاحی ہوئی کہ حدیث مجھ سے احتراز ہو گیا تھا انسان ہے پتلائے معاف کرے اس کو بتایا ہوتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں انہوں نے اس کو دباچے میں شامل رکھا ہے پھر جب سالم محمد اللہ کے پاس آئے تو ملے تو ان کو آگے سے معلومات ان کی جو سامنے تم نے کہا پھر دیکھتی آج سلیما گیر اخلاص عمل دانت ندی راہ منزہ از دغل اے ضلع معمور از اخبار حق اے ضلع معمور از سار حقی سلیمان سے تو عمل کے اخلاص کی اور تو اس ندوی کو ہے تو ٹیڑھا پنکھ ہے پاک جان اے وقتی کہ تیرا دل جو ہے اللہ کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اے کہ تیرا دل جو ہے اللہ کے رازوں سے بھرا ہوا ہے کہتے ہیں بیعت ہوا بیس ہونے کے بعد جاری ذکر پر لگایا جاری ذکر جب شروع کیا تو میں جاری ذکر پر کے کئی غزلیں نے لکھی ہوئی نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جاں ساز اللہ ہے اور نام لیتے ہی نشا سا چھاڑ گیا ذکر میں تاثیر دورے جام ہے تو ان کا ہر مغان سلمان دیوان ہے اس میں تو لکھنے کہ حضرت تک میں جب ذکر کرتا ہوں ایک دور خطا کہ ذکر کر تو ایسی مستی چھا جاتی،, چھا جاتی ہے کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ناچتے لگ جاؤں اس میں وہ سیل کا وہ آزا رقص میں یہ دکھا ہونا ہے کیسی کیفیت بچپن ساری ہوتی ہے میرے بھائی کا تصدیات ویلی کا ذکر نہ بیٹھ رہے تصدیات اور چیز ہے ہفتہ اور چیز ہے ٹھیک دی؟ ہے تصدیات تصدیق کا سواد ہے اور میں دل بھی دلتا ہے لیکن ذکر جو, جو تربیت کرتے ہیں طریقہ سکھاتے ہیں تو پر کراتے ہیں ہمارا پورا میں احتکاب ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو اس میں جاری ذکر ہوتا ہے مگر اس کا افطار سے پہلے پہلا دن تھا جاری ذکر شروع ہو گیا ہمارا جاری ذکر شروع ہو گیا ذکر ختم ہوا افطار ہو گئے اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب کہا نکاس نے کا ذکر میں میرے دل کی حرکت جو تھی وہ بے قاعدہ ہوگی ابھی ڈاکٹر صاحب بعد میں پر ہو پھر زور لگانا پڑے گا آواز کا. اس میں دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا جاری ذکر ہو رہا تھا میرے دل کی حرکت بے قاعدہ ہو گئی دل کی حرکت جب بے باقاعدہ ہو گئی تو بطور ڈاکٹر مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ میرا دل رک جائے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی کیا مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ میرا دل رک جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی اس بات کا مجھے خطرہ ہونے لگا کہ ڈاکٹر صاحب فرم پر مزہ اتنا آرہا تھا کہ مجھے پھر بس کوئی غم نہیں سمجھے کہ مرے بھی جائے تو مرے ہوئے ہی اچھے ہیں یہاں سہبہ ذکر دیتا ہوئے اللہ نزل اقصن الحدیث کتابا متشابیہم ثانی تقصہ ارمنہ جلود الذین اقصہ اونا ربہم سمدنین جلودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ بدن کے رونکتے کھڑے ہوتے ہیں دل ذکر کرتا ہے جل ذکر کرتی ہے دل ذکر کرتا ہے بدن ذکر کرتا ہے تقبیر سال ہے کے کئی مریضوں نے رکھا ہوا ہے کہ جب جب اللہ کرتے ہوئے آخر میں ایسا کیتی ہوں کہ ہر بال کے اللہ اللہ شروع ہو گیا بدن کے ہر ہر بال پر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو جہاں میں لگتا ہیں کہ اس کو سلطان الرزکار کہتے ہیں کہ آخر میں ایک کیفیت ہر ہر بال پر آ جاتی ہے ہر ہر بال اللہ اللہ کرتا ہے دل, دل اللہ اللہ کرتا ہے جلد اللہ اللہ کرتی ہے بال اللہ اللہ کرتے ہیں خال بال ہڈی ہڈی کا گوزا اللہ اللہ کرتا ہے کوئی ڈوکے کے دن کو مغز دے کرا ماں دقت نہ دے کھڑے کرنا یہ مگر پتہ کھڑے دیکھ دے گا نا وہ کیسے ہو چارہ دن فضولیات میں اخباروں کو دیکھتے ہو اس میں تصویروں کو دیکھتے ہو دبے کو لاؤ کے بیٹھتے ہو اس میں کو دیکھتے ہو گلیوں میں سڑتے واقع ارباروں کو دیکھتے ہو اور باتیں کرتے ہو فضول کرتے ہو تو درخ بے روشنی کہاں رہتی ہے جب کوئی دن کچھ دن پرہیز کر, کر کے دیکھو نا ذکر کو باقاعدہ کر کے دیکھو نہ کچھ اور, اور کچھ دن جب پرہیز ہو جائے جب اللہ اللہ ہو جائے پھر اللہ اللہ تم بلائے فرماتے ہیں. اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی اللہ اللہ کنالی سن حکاش اللہ اللہ, اللہ اللہ کرتا کہ اللہ اللہ ہی ہو جائے اور اے میرے بھائی یہ حق بات ہے اللہ کی قسم یہ ہو جاتا اللہ اللہ کن کتا اللہ لاش بھی سخ خن میں شبیر میں شبیر ہو جاتا ہے خیر تو صحیح کوئی نہیں تو بہار کر کے ہمارے فولی صاحب نے لے لے کر یہ بات حاصل ہو گئی کہ یہ کتابیں اس دور پہ آ کہ سب کو خپوش ہونا پڑا سن ساٹھ نو نظر کا ہی واقعہ ہے کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا مکی مسجد میں عربی مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا سمجھ خلوصہ تھے وہ مولانا پالن پوری ساتھ سارے حضرات آئے ہوئے تھے شہری کے وقت میں اٹھا اور یہ حضرات مسجد کے درمیان کمرہ تھا اس میں قیام کیے وہ تم اور اندر کپڑے رضا بھی ذکر اور صاحبانوں کے مختلف ماں قدم میں شروع کرتے میں قدم نہیں اٹھا اٹھاتے میں کھڑا ہو گیا اس سننے کے لیے سنتا رہا پھر مجھے خیال ہوا کہ رضا کو روز نہیں کرتے ہو تو تھاجت کا جا رہا جلدی گیا میں میں تالاب کر کے تلاب کے کدرا ہی کھڑے ہو کے وقت نہیں تھا وقت کیول ضائع ہو گیا تھا کہ ذکر کو سنتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ آج آدمی آدمی جا نہیں سکتے تھے ایک خانقاہ میں ایک ہے صحبت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک ہوتی ہے معلومات ایک ہوتا ہے قلب میں اس بات کا حصل ہونا جس آدمی کو قلب میں وہ بات حاصل ہوتی ہے اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا محبت لائی جس قلب کو حاصل ہوئے اس قلب سے تو تجھے یہ روشنی ملے گی معلومات میں تجھے معلومات آ جائیں گے قلب میں یہ روشنی ملے گی اس کے تجھے روشن قلب کو ڈھونڈنا پڑے گا ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی مٹنا پڑے گا وہاں پر خدمت کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی اگر مدین احمد اللہ علیہ شیخ اور حیدر احمد اللہ علیہ کے ساتھ گرفتار تھے مالٹا جیل میں باتیں بہت سخت سردی ہوتی تھی اور تاجر کے بعد حضرت کو گرم پانی دینا ہوتا تھا اور جیل میں گرم پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہاں جی کہتے میں لوٹ پانی کے لوٹے کو لے کر اپنے بسترے کے اندر اس کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کر رکھتا تھا اور وہ جن بدنے کی گرمی سے گرم ہوتا تھا وہ حضرت کو دیتا تھا راستہ محبت کا ہے راستہ محبت کا ہے راستہ قربانی کا ہے راستہ چاہت کا ہے اس کے بعد ہی بات ہے ٹھیک ہے نا ایک آدمی گئے بزرگ کے پاس انہوں نے کہا کہ مجھے خدمت بتائیں انہوں نے کہا ساری خدمت کے کام تقسیم ہوئے ہوئے ہیں تو کوئی خدمت کا کام نہیں میں کیا کروں نہیں کوئی خدمت ہمارے دن میں ضرور لگا میں کہا اچھا جب میں شاہ کی نماز پڑھ کے آؤں پہ گڑا پانی یہ لے کرایا کر آیا کرو ہمارے دھاجر کے اردو وغیرہ کے لیے بتایا تھا کہ کس وقت میں اندر داخل ہوتا ہوں تاکہ اس وقت سے پہلے پانی لے کر کہ کہتے ذرا سی دیر ہو گئی میں گیا ویوستھا نے دروڑا بند کیا ہوا تھا اور اندر تشویش لے گئے تو کہتے ہیں میں اس گڑھے کے ساتھ ساری رات کھڑا رہا ساری رات کھڑا رہا وہ جب تھا پانی اندر پانی میں نے باہر سے حضرت پانی حاضر ہے پانی وہ اندر لے گئے بس وہ کوئی ایسا وقت تھا کہ اس وقت گزر سے ایک حوق اٹھی بس ایک حوق اٹھی بیڑا تار ہو گیا کہتے اس کے بعد میں آیا جس کتاب کو میں کھول کر پڑھ رہا تھا مجھے اس میں آ رہی کہ میں اگر اس کو مختصر قدوری کو پڑھ رہا تھا دو بندے آ رہی تھی ہدایت کو کھولنا دو بندے آ رہی ساری کتابیں آ رہی ہمارا شاعر گایا کرتے نات پڑھا کرتے ایک ہوق اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھی <ático> ملے <متحد> ایک ہوق ہوتی ہے یہ ہوق جو ہے یہ اللہ والوں کے دل پر ایک ملیالہ سے تجلی آتی ہے اللہ کے تعلق کی ایک لہر آتی ہے اس وقت جو ہے اس وقت حک بچ کے لیے ہو گئی بس ہک پوچھنا ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے تیوام مدینے سے سرکار کرم کی بھی ملے سرکار کرم تھی بھی میں سائل ہوں تو داتا ہاں میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن مانا مقاصم بول رہا ہوں موتی تھرک نہ کی بچیا نہ دیر آرام کبا نہ خبر اس کا چاہت یہ چاہ تو او ہو میرے بھائی تو کیا بات کر رہے تھے ایک ہوک ایک ہک اٹھی اور سی اللہ تبارہ کا تھا اللہ کسان کی ظاہری بات دی اللہ نے کامل کرنے باخری بات کی آپ کو سنائیں ہے یہ لچ پنجیس روپئے کے بزرگ گزرے ہیں باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ بہت کام آدمی حضر ہیں اور شیخ احمد رندی رحمۃ اللہ علیہ جس نے مجرہ سانی کہتے ہیں خلیفہ ہیں اور وہ ساری دنیا کے امام ہیں اپنے دور میں ایک ہزار سال بعد جو مجرز آتے ہے وہ یہ ہیں باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے آدھی رات کو مہمان آ گئے. اب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا وہ اللہ والوں کو مہمانوں کی خدمت کا بہت جذبہ ہوتا ہے ان نے کہا آدھی رات کو اگر میں اپنے خادم کو جگاؤں بٹیرے کو جگاؤں تو اس کو یہ بھی بری بات ہے اس نیند میں خلل آئے گی اور میں مہمانوں کو کھانا میں کھلاؤں اسی پریشانی میں تھے اور وہ جو کادم تھا وہ اس نے دیکھا کہ خاص مہمان آئے ہیں وہ اٹھایا اسے کھانا تیار کر کے بہت اعلیٰ طریقے سے کھانا اس نے اٹھایا اور اس نے خوان میں رکھا اور لے کر آج میں آ کھانا آبھر ہے سلمان اللہ نے کہا اوہ انہوں نے کہا مان کیا مانگتا ہے بس یہ وقت تو حک کا وقت آ تھا تھا مانگ کیا مانگتے ہیں انہوں نے کہا حضرت اپنے جیسا بنا دیں انہوں نے کہا بھائی اور کچھ مانگ اور کچھ مانگ بہت کہا ہے کہ بس آدمی سر ہوگا اس نے کہا اپنے جیسا بنا انہوں نے کہا پھر الحال تو لے گئے سینے سے لگایا جنہوں نے لگایا ایک ساتھ کے بعد نکلے ایک ساتھ کے بعد جو نکلے تو کہہ تو اس آدمی کی شکل بھی بدل گئی تھی باقی بلا رحمۃ اللہ رہے وہ فیض ایسا اس پر, اس پر, اس پر گرا جی؟ کہ ظاہر باطن تو چودہ سبق تو روشن ہو ہی گئے لیکن شکل ہی بدل گئی جی؟ شکل ہی باقی بل رحمۃ اللہ جیسی میں کہتے فرق یہ تھا کہ باقی بل رحمۃ اللہ اوش آواز میں تھے اور اس کے اوشو آواز نہیں تھے اوشو آواز نہیں تھے کیوں کہ جو جس تجلی کو وہ لیے ہوئے تھے اتنے سالوں میں اس کو تھوڑی دیر میں کیسے برداشت کر سکتا تھا جی؟ برداشت نہیں ہوئی بس ایک سال کے بعد اوقات ہو گئی پہلے تو فروغ کہتے ہیں کہ ساتھ بات تو اوقات ہو گئی لیکن مرہ تو باقی بلا بل کر نا جی؟ اس مقام پر پہنچ اور جو بل کی سطح سے اور کس کو سنا دیں کبھی آپ اٹک کی طرف سے گزرے تھے پل کے اوپر ایک زیارت ہے ادر جی بابا کی زیارت افلا کے مولانا یہ حیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور نکمل اسلوم سے بزرگ ہیں اور ان کا سلسلہ بھی تک ہمارے علاقے میں ہے یہ آ, اس طرح تھا کہ یہ لوہار کا کام کرتے تھے اور اس زمانے میں دھاگا چرخے پر بنایا جاتا تھا چرخے میں ایک لوہے کی سلاخ لگتی تھی چرخے کو ایسے چلاتے تھے اور روئی کا گالا اور اون کا گالا اس سلاخ کے ساتھ لگاتے تھے ہم نے اپنی درد صاحب کو دیکھا ہے اور اس کو ایسے کھینچتے تھے تو گھما کر دھاگا بناتا تھا ایسے کھینچتے تھے کہ اتنا دھاگا بن جاتا تھا پھر چرخے کو چلاتے تھے اور دھاگے کو چھوڑتا تھا تو اس کو لپٹ جاتا تھا دو ہارخا کرتا تھا یہ تار یہ اس کو کہتے تھے پشتوں میں کو کہتے ہیں یہ اگر ٹیڑھا ہو جاتا تھا تو پھر دھاگے کو توڑتا تھا ابھی ہو سکتا ہے کہ عمر میں لوگ آپ کے وہاں جو ہے اپنے گھروں میں بڑی بوڑھی عورتوں کو دادی نانی کو چرخا کاٹتے دیکھو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا بزرگ تھے بڑے اللہ والے تھے عام طور پر مشہور تھے ایک ہندو عورت نے اپنی جوان بیٹی کو بھیج دیا کہ بابا صاحب کے پاس جا کر یہ تکلا ٹھیک کر کے لے آؤ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے. یہ چلے گئی وہاں تم نے اس کی طرف دیکھا وہ کو دیکھتے رہ گئے اس ہندو لڑکی نے کہا کہ بابا جی آر کے مذہب میں تو غیر ہم کو دیکھنا ناجائز ہے کہ بس نے یہ بات کہی تم نے سرخ تکلا لوہے کا خلاخ آگ سے نکالی اور آگ سے نکال کر انہوں نے اپنی آنکھوں میں پھیری اس طرف پھینکی اس طرف پھیری اور شخص سہ کر کے بجی اور ناکھیں کھولی انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تجھے دیکھا ہو تو میری آنکھیں نم آنکھیں ٹھیک ٹھاک بس لڑکی پر تجلی گر گئی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ گیا اور کئی گھر گئی لیکن وہ تجلی اور وہ توجہ ایسی آئی تھی کہ وہ بس اس کو سہ نہیں سکی تھی ہفتے میں وفات ہو گئی بخات ہوگی اپنے مسلمان کے درمی کو تم کریں گے مسلمان ہندو کے درمی جلائیں گے جھگڑا اس پر چل گیا ادر صاحب سے رابطہ کیا وہ آئے اس کی لال کے بعد کھڑی اور نے کہا لڑکی خود بولے گی لڑکی اٹھی اسے لا الہ الا اللہ اللہ پڑھا اپنی موت کا مد... ایمان کا اعلان کیا پھر بھی او ہو میرے بھائی تو جو ہے سفید گالوں میں سلو کھونٹوں میں اور کالے بالوں کے پیچھے چل پڑا او ہو یہ حسن کہاں ہے حسن تضاد ضلع میں جس نے اس کو بنایا ہمارے حضرت اللہ صاحب حمل شعر پڑا کرتے تھے اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو میں نے کہا بیٹی تو کہاں نظر آ رہی تھی جب تک اس پر نگاہ پڑی تو تک تضاد ذلجلات نظر آ میں کیا کمال تھا کمال تو اس سا وقت سات ہاتھ میں تھا جسے خط کھینچا اس تصویر کو بنایا ایم سول تیرے ہاتھوں کی بلائیں لوں ایم سول تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں, کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلہ نے کو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 سارا جہاں نے دیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں نے دیا او ہو خل سے ہے نم کو پنا کی کالی پرتو خل سے ہے شبن کو پناسی کام ہونے کا چپکتا ہے تو کترا جو ہے شبنم کا کتنا حضور نظر آتا ہے پتوں پر پھولوں پر بس اڑ کر ناپید ہو جاتا ہے ایک نظر کرم کی ہم بھی متظرے پن کب آئی اور کافی زندگی اور جان چھوٹی اس نے ہمارا ایک مہمان آیا وہ صاحب آیا کہا ہم یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں دوسرا کڈنی لگا دوسرا گردہ لگا رہے ہیں آدمی میں نے کہا مودی صاحب گردہ لگانا کوئی سبزوں نے جائز بھی ہے کہ جا جائز نہیں ہے لیکن کہ چلو اپنا کام کریں آپ ہوتے آپ لوگوں کے کام ہم ہے سے کیا خواتہ ہے میں نے کہا مودی صاحب کب تک زندہ رہنا اللہ والے تو کہتے ہیں خرو مارو بند رمم راہ تے جہاں سلوم جہاں کتنا خوشی کا وہ دن ہوگا اس ویران مندل سے جائیں گے اس ویران گھر سے جائیں گے جان کی راحت پائیں گے اور جانان کے پاس پہنچ جائیں گے کورمارو تیل مندل وی رام بیرم کے تیل مندل وی رام جان جانا رات جان طلبم سہ جانا بے رات جان طلبم سو جانا بے رو دوست کے پاس پہنچ جائیں گے مزے ہی مزے ہی مزے ہیں مزے ہی مزے تمہارا چلے سوال آپ اس کیا تک تو جاوا کو دے سوال کر لیا تھا دل کا روگا روح کا روگا صرخ خاص کا روزہ جی وہ کیا ہے سبحان اللہ دل کا روزہ تو یہ ہے کہ دل روزے کے دوران اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے اگر شہر لکھا ہے رفتار کے وقت جو آج بھی کوئی چیز لے, لے کر آئے تو اللہ والے کو دے دیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ کسی طرح متوجہ کر دیں گے این اس وقت جو چیز آ گئی وہ من جانے اللہ ہے یہ دل کا روزہ روح کا روزہ یہ ہے کہ پھر جو اس کے معاوضے میں جنت جنت, جنت جنت کی نینتے ہیں ان کا بھی دھیان نہ کرے روح کا روزہ یہ ہے کہ اس معاوضے میں جو جنت کی نمبر بیان کی ہوئی ہیں اس کا بھی دھیان نہ کرے سخت روز لائی کر سنا دیں گے زندگی ہے نہیں ہے پرانا پاس ہے نہیں ہے کیسے شعرا کر جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے بورو خیام سے گزر بادہ و جام سے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے جس کا عمل ہو بےغر اس کی جدا کچھ عمل غرض سے بغیر اس کی جدا کچھ اور حور و خیام سے گزر ہوروں کے تصور کو بھی اور جنرل کے خیموں کے تصور کو چھوڑی بادا ہو جاؤ جنرت کے شرابوں کو تصور کو اور وہاں کے پیاروں کے سفر جس کا عمل ہو بہر اس کی جگہ کچھ اور ہے گل باداو جام چلو خیام سے گزر. جام سے گزر تو کہتے ہیں کہ یہ روح کا روزہ ہے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کو دائمی اللہ کا اللہ کی یاد اللہ کا دھیان اثر ہے ان کی جنت جو ہوگی وہ دائمی دیدار والی ہوگی جنت کی نینتے ہیں اتا ہے اٹار کھانا پینا ہورے گلمان باغات پرندے یعنی محلہ نغمے جنت کے یہ اٹار ہے اطار پھر جو ہے لکا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جب اللہ کا انتظار ہوگا تو ساری چیزیں پھر ان میں کوئی بات کو لوس نہیں آئے اس میں سمبھو ہو گئے اور لکا کے بعد اگلی نعمت رضا ہے پھر رضا کے آگے لکا دی کہ بلّہ فرمائیں گے کہ ہم ہم تم سے راضی ہوں گے بس یہ چیز پر جائے یہ تو پھر عجیب ہوگا یہ بھی نشہ ہوگا کہتے ایسے اللہ والے ہوں گے جن کو دائمی اللہ کا دھیان حاصل ہوا دائمی ذکر ان کو حاصل ہوا کہ ان کی جنت جو ہے وہ لکھا ہی لکھا ہوگی اور جمعے کے دن صرف اللہ کو دیکھ کر جنتی آئیں گے اور اللہ کے اللہ کی سزا جلال سے جب سننے گے سورہ رہمان کو اور نور کے بادل بنے گی اور برسے گی اور بارہ ہزار سال تک جز مستی اور بجٹ تاری ہوگا جن کیوں بارہ بارہ ہزار سال ہو رہے گرام کو سننے کے بعد کچھ ہوگا میں تو زور کے بعد اسی طبیعت خراب ہوتی ہے مرغ ہوتا ہوں مغرب کے بعد زندہ ہوا کرتا ہوں بس پھر ساڑھے چار بجے بٹھایا دوسرے دن پھر بھرا ہوا ہوتا ہے پھر آپ لوگ آپ کی طرح شوق والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں الحمد للہ بلال کا مرکز برا سارے علاقے میں نور کے روشنی کے پھیلنے کے ذریعہ بنا یا اللہ یہاں سے اپنے تلق والے لوگوں کو خراب رکھنا یا اللہ یہاں سے دماغ کو خراب یا یہاں سے خلاص کو خراب یا اللہ یہاں سے والوں کو خراب یا اللہ یہاں سے کو خراب یا اللہ یا اللہ سب کے کلوب کو ہر لحاظ سے مائل فرما دوں أو... رب ربني ربني ربني ربني لما طلب لي من خير ربني لما إني... من ذريتي لوادن غير ذي عند غير... عند بيت كل محرم ربنا ليتي مصداق مصرح... فاجرا فمن ناصو ناري... اليه فاجرا فمن ناري... قدر میں ڈال جگہ کے دروازے جتنے بھائی بہت بات کر سنا یا اللہ سب کے بہنوں کو ہمارے پورے ملک کے سگرے گناہوں کو ماف فرما یا اللہ ان کے حال پرغم فرما ان کی پریشانیوں کو دور کرو مال کو فرما یا جاج امریکہ کے افراد حسد میں ہے یا علامہ کی سال فرما ان عورتوں کے بچوں کی زبانوں بڑوں کی ساز فرما یا عالم عملوں کی خاص فرما کیا آج امریکہ لڑ رہے ہیں کچھ نمان کا فرما یا اللہ علیہ السلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے طالب عام فرما اردو صلی اللہ کی محبت کو عام فرما تسلیم کی محبت فرما یا اللہ جو لوگ جن کی محنت کوشش کر رہے ہیں وہ و تعریف کا رسول کر رہے ہو یا درس الطوی کا رسک کر رہے ہو یا دعا و تعلی کی رسول کر رہے ہو یا کر رہے یا اللہ یا کتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو خلاف سفید فرما یا اللہ سب کے لیے وہ کے غیر سے بندوبست فرما یا اللہ سب کی کوششوں کو بڑھاوا فرما یا اللہ حضرت لوگ ہمارے سمجھنے میں بےت اضرا آمد اللہ سب کے ما جان اوزات کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈال دیں یا اللہ کوئی ٹنگا سو ترسی کو ضرور پریشان آ رہا ہے پر گھر کو ضرور ماریں اخلاق میں گرا ہوا فرما دیں یا اللہ جو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ خود بیمار ہو گھروں میں بیمار ہو یا اللہ رہا ہے سی فرما یا الطب گریز میں ایک مرادہ کو جاننے والا ہے یا اللہ سب میں ایک مرادہ پورا فرما یا اللہ جہاں مسلمانوں کو کچھ تو خون ہو یا کفار مسلمانوں کے کچھ تو کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں یا اللہ تن کو ملیا ال نیس کو کر دیں یا اللہ نیس نابود کر دے یا الگ کے مقابلے مضبوط کو کو کھڑا فرما اور یا کر پاش تاج فرما یا سکھا کر پاش تاج فرما یا سکھا کر پاش تاج فرما یا اللہ کی معیشت کو غارت فرما یا اللہ کی معیشت کو غارت فرما یا اللہ کے معیشت کو غارت فرما صلی اللہ تعالیٰ Vielen ja. Dank.